موسم حج میں دعوت اسلام جب آپ نے دیکھا کہ قریش اپنی اسی عداوت اور دشمنی پر تلے ہوئے ہیں تو جب موسم حج آتا اور اطراف و اکناف سے لوگ آتے تو آپ خود ان کی فیرودگاہ پر تشریف لے جاتے اور اسلام کی دعوت دیتے اور دین برحق کی نصرت و حمایت کے لیے فرماتے آپ تو لوگوں کو توحید و تفرید صدق و اخلاص کی طرف بلاتے اور آپ کا چچا ابو رحب جس کا نام عبد الغضی بن عبد المطلب تھا وہ اپنے تمام کام چھوڑ کر آپ کے پیچھے پیچھے یہ کہتا پھرتا کہ اے لوگو دیکھو یہ شخص تم کو لات اور عزہ سے چھڑانا چاہتا ہے اور بدعت اور گمراہی کی طرف تم کو بلاتا ہے تم ہرگز اس کی اطاعت نہ کرنا غرض یہ کہ آپ نے مختلف قبائل پر اسلام پیش کیا اور ان کو اسلام کی نصرت و حمایت کی دعوت دی کسی نے نرمی سے جواب دیا اور کسی نے سختی اور درشتی سے بعض نے یہ کہا کہ ہم اس شخص پر آپ کی نصرت و حمایت کریں گے کہ اگر آپ فتح یاب ہوئے تو اپنے بعد ہمیں اپنا خلیفہ بنائیں آپ نے فرمایا یہ میرے اختیار میں نہیں اللہ کو اختیار ہے جس کو چاہے بنائے ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ خوب ہے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہو کر اپنی گردنیں کٹائیں اور اپنے سینوں کو عرب کے تیروں کا نشانہ بنائیں اور جب آپ کامیاب ہو جائیں تو دوسرے آپ کے خلیفہ اور جانشین ہوں قبیلہ بنی ظہل ابن شیبان کے پاس آپ تشریف لے گئے ابو بکر اور علی رضی اللہ عنہما آپ کے ہمراہ تھے مفروق بن عمر اور حانی بن قبیثہ اس قبیلے کے سرداروں میں سے تھے ابو بکر نے مفروق سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی خبر نہیں پہنچی اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہیں یہی اللہ کے رسول ہیں مفروق نے کہا ہاں میں نے آپ کا تذکرہ سنا ہے اے برادر قریش آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں آپ آگے بڑھے اور فرمایا اللہ کو وحدہ شریک لہو اور مجھ کو اس کا رسول اور پیغمبر مانو اور اس کے دین کی حمایت کرو قریش نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا اور اس کے رسول کو جھٹلایا اور باطل کے نشے میں حق سے مستغنی ہو گئے اور اللہ سب سے زیادہ بے نیاز ہے یعنی اس غنی حمید کو تو ذرہ برابر ضرورت نہیں کہ تم اس کے دین کو قبول کرو اس کی نصرت اور حمایت کے لیے کھڑے ہو ہاں اگر تم کو اپنی فلاح اور بہبودی کی فکر ہے تو حق اور ہدایت کو قبول کرو اور باطل اور گمرہی سے توبہ کرو مفروق نے کہا اور آپ کس شیئے کی طرف بلاتے ہیں آپ نے یہ آیتیں تلاوت فرمائی قُلْ تَعَالَوْ أَتْلُمَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا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 ترجمہ آپ ان سے کہیے کہ آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو والدین کے ساتھ احسان کرنا اولاد کو افلاس کی وجہ سے قتل نہ کرنا ہم تم کو بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی اور بے حیائیوں کے پاس بھی مت جاؤ خواہ وہ علانیاں ہوں یا پوشیدہ اور جس نفس کا خون اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہ کرنا مگر کسی حق کی بنا پر ان باتوں کا اللہ تم کو تاکیدی حکم دیتا ہے تاکہ تم سمجھو مفروق نے کہا خدا کی قسم یہ کلام تو زمین والوں کا نہیں اے برادر اے قریش اور کس شے کی طرف بلاتے ہو آپ نے یہ آیتیں تلاوت مئیول الکم چل ترجمہ بے شک اللہ تعالی تم کو عدل اور احسان اور اہل قرابت کے ساتھ سلوک کا حکم دیتا ہے اور ہر بے حیائی اور بری بات اور ظلم سے تم کو منع کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو مفروق نے کہا کہ واللہ آپ نے نہایت عمدہ اخلاق اور پسندیدہ افعال کی طرف بلایا ہے لیکن مجبوری یہ ہے کہ میں اپنی قوم سے بغیر دریافت کے ان کے قیاب میں آپ سے کوئی معاہدہ کر لینا مناسب نہیں سمجھتا نہ معلوم کہ وہ لوگ اس معاہدے کو قبول کریں یا رد کریں علاوہ ازیں ہم کسرا کے زیر اثر ہیں کسرا سے ہم معاہدہ کر چکے ہیں کہ کوئی نیا امر بغیر آپ کی اطلاع ہم طے نہ کریں گے اور غالب گمان یہ ہے کہ اگر ہم آپ سے اس قسم کا معاہدہ کریں گے تو کسرا کو ضرور ناگوار ہوگا آپ نے مفروق کی سچائی اور راست گوئی کو پسند فرمایا اور یہ کہا کہ اللہ اپنے دین کا خود حامی اور مددگار ہے اور جو لوگ اس کے دین کی حمایت کریں گے ان قریب اللہ ان کو کس کی زر اور زمین کا وارث بنائے گا بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کر مجلس سے اٹھ کھڑے ہوئے اور قبیلہ اوس اور خزرج کے لوگ جو مدینہ منورہ سے آئے ہوئے تھے ان کی مجلس میں پہنچے جیسا کہ عنقریب اس کا بیان آتا ہے ان لوگوں نے اسلام قبول کیا اور آپ کی نصرت اور حمایت کا وعدہ کیا اسلام ایاز بن اسلامیا اسی سال ابوالحسیر انصبن رافع ماں چند جوانوں کے اس غرض سے مکہ آئے کہ بمقابلہ خزا قریش میں سے کسی کو اپنا حلیف بنائیں ان جوانوں میں ایاز ایاسبن معاذ بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا جس مقصد کے لیے آئے ہو اس سے کہیں بہتر شے میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں الحیسر اور اس کے ہمراہیوں نے کہا وہ کیا ہے آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اللہ نے مجھ کو اس لیے بھیجا ہے کہ بندوں کو اللہ کی طرف بلاؤں صرف اللہ کی بندگی کریں اور کسی شے کو کسی طرح اس کے ساتھ شریک نہ کریں اور اللہ نے مجھ پر ایک کتاب نازل فرمائی ہے اور پھر اس کی کچھ آیتیں تلاوت فرمائی اور اسلام پیش کیا ایاس ابن معاذ نے کہا اے قوم وال جس کام کے لیے ہم آئے ہیں یہ اس سے کہیں بہتر ہے ابو الحیسر نے کنکریاں اٹھا کر ایاس کے منہ پر ماریں اور یہ کہا ہم اس کام کے لیے نہیں آئے ایاز خاموش ہو گئے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے اٹھ کھڑے ہوئے یہ لوگ مدینہ واپس ہوئے کچھ روز نہ گزرے کہ ایاسب ابن معاذ انتقال کر گئے مرتے وقت لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر اور سبحان اللہ اور الحمد یہ کلمات زبان پر جاری تھے جس کو تمام حاضرین سن رہے تھے کسی کو بھی اس میں شک نہ تھا کہ وہ مسلمان مرے مدینہ منورہ میں اسلام کی ابتدا مدینہ میں زیادہ آبادی اورس اور خزرج کی تھی جو مشرق اور بت پرست تھے اور ان کے ساتھ یہود بھی رہتے تھے جو اہل کتاب اور اہل علم تھے مدینہ میں چونکہ یہود اقلیت میں تھے اس لیے جب کبھی یہود کا اوس خزرج سے جھگڑا ہوتا تو یہود یہ کہا کرتے تھے اب عن قریب نبی آخر الزمان مبعوث مبوس ہونے والے ہیں ہم ان کا اتباع کریں گے اور ان کے ساتھ ہو کر تم کو قوم عاد اور ارم کی طرح ہرا کو برباد کریں گے جب موسم حج کا آیا تو حضرت کے کچھ لوگ مکہ آئے یہ نبوت کا گیارہواں سال تھا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور اسلام کی دعوت دی اور قرآن پاک کی ان پر تلاوت کی ان لوگوں نے آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور آپس میں ایک دوسرے سے مخاطب ہو کر کہنے لگے واللہ یہ وہی نبی ہیں جن کا یہود ذکر کیا کرتے ہیں دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس فضیلت اور سعادت میں یہود ہم سے سبقت کر جائیں اور اسی مجلس میں اٹھنے سے پہلے اسلام لے آئے اور آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم تو آپ پر ایمان لے آئے یہود سے ہمارا اکثر جھگڑا ہوتا رہتا ہے اگر آپ اجازت دیں تو واپس ہو کر ان کو بھی اسلام کی دعوت دیں اگر وہ بھی اس دعوت کو قبول کر لیں اور اس صورت سے ہم اور وہ متفق ہو جائیں تو پھر آپ سے زیادہ کوئی عزیز نہ ہوگا یہ ایمان لانے والے قبیلہ خضرت کے چھ آدمی تھے جن کے نام حسب ذیل ہیں اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ اوخ بن حارث رافع بن مالک قطبہ بن عامر اقبا بن عامر جابر بن عبداللہ اللہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور بعض علماء سیر نے بجائے جابر کے عبادہ بن سامد کا نام ذکر کیا ہے یہ چھ حضرات آپ سے رخصت ہو کر مدینہ منورہ پہنچے جس مجلس میں بیٹھتے وہیں آپ کا ذکر کرتے نوبت یہاں تک پہنچی کہ مدینہ کا کوئی گھر اور کوئی مجلس آپ کے ذکر سے خالی نہ رہی انصار کی پہلی بیاد جب دوسرا سال آیا جو نبوت کا بارواں سال تھا تو بارہ اشخاص آپ سے ملنے کے لیے مکہ حاضر ہوئے پانچ تو انہی چھ میں سے تھے اور سات ان کے سوا تھے جن کے نام حسب ذیل ہیں اسد بن زرارہ عوف بن حارث رافع بن مالک قطبہ بن عامر عقبہ بن عامر اس سال جابر بن عبداللہ بن رباب رضی اللہ عنہ حاضر نہیں ہوئے معاذ بن حارث یعنی اوف بن حارث کے بھائی زکوان بن عبد قیس عبادہ بن سامت یزید بن سالبہ عباس بن عبادہ مالک بن ابن طان بن سعدہ رضی اللہ عنہم اجمعین یہ بارہ حضرات آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رات کے وقت منا میں عقبہ کے قریب آپ کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے اور نہ چوری اور ذنا کریں گے اور نہ اولاد کو قتل کریں گے اور نہ کسی پر بہتان اور تہمت لگائیں گے یہ انصار کی پہلی بیت تھی جس کو بیت عقبہ اولا کہتے ہیں جب یہ لوگ بیٹھ کر کے مدینہ منورہ واپس ہونے لگے تو عبداللہ اپنے ام مکتوم اور بن عمیر کو تعلیم قرآن اور احکام اسلام کے سکھانے کے لیے ان کے ہمراہ کیا اور مدینہ پہنچ کر اسد بن زورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر قیام کیا مصحبن عمیر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے اور مسلمان مدینہ کو نماز پڑھاتے یہی امام تھے ایک دن مصبن عمیر لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے لوگ بہت جمع تھے اسید ابن حضیر کو جب یہ خبر ہوئی تو تلوار لے کر پہنچے اور کہا کہ آپ یہاں کس لیے آئے ہیں ہمارے بچوں اور عورتوں کو کیوں بہکاتے ہو بہتر ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں مصب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا یہ ممکن ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے تشریف رکھیں اور جو میں کہوں وہ سنیں اگر پسند آئے تو قبول کریں اور اگر ناپسند ہو تو کنارہ کشی کریں اسید بن حضیر یہ کہہ کر کہ بے شک تم نے یہ بات انصاف کی کہی بیٹھ گئے مصب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اسلام کے محاسن بیان کیے اور قرآن کی تلاوت فرمائی استعد سن کر کہنے لگے ماحصن ہاد الکلام و اجملاح یعنی کیا ہی عمدہ اور کیا ہی بہتر کلام ہے اور پوچھا کہ اس دین میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے وہ سب نے کہا اول اپنے جسم اور کپڑوں کو پاک کرو اور غسل کرو اور پھر کلمہ شہادت پڑھو اور نماز ادا کرو وہ سید اسی وقت اٹھے کپڑے پاک کیے اور غسل اور کلمہ شہادت پڑھ کر دو رکعت نماز پڑھی اور کہا کہ ایک اور شخص ہیں یعنی سعد ابن معاذ اگر وہ مسلمان ہو گئے تو پھر اس کی قوم میں سے کوئی شخص بغیر مسلمان ہوئے نہ رہے گا میں ابھی جا کر اس کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں سعد ابن معاذ نے اسید کو آتے ہوئے دیکھ کر یہ کہا کہ یہ اسید نہیں معلوم ہوتے جو یہاں سے گئے تھے جب قریب پہنچے تو سعد نے اسید سے دریافت کیا ماں فعالتا تو نے کیا کیا اسید نے کہا میں نے ان کی بات میں کوئی حج نہیں پایا سعد نے معاذ کو غصہ آ گیا اور تلوار لے کر خود پہنچے اور اسد بن ذرار سے مخاطب ہو کر کہا اگر تم سے میری قرابت نہ ہوتی اور تم میرے خالہ زاد بھائی نہ ہوتے تو ابھی تلوار سے کام تمام کر دیتا قوم کے بہکانے کے لیے تم ہی ان کو یہاں لے کر آئے ہو اسب نے کہا کہ اے سعد کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تم کچھ دیر بیٹھ کر میری بات سنو اگر پسند آئے تو قبول کرو ورنہ پھر جو چاہے کرنا سعد یہ کہہ کر کہ تم نے انصاف کی بات کہی بیٹھ گئے مصب رضی اللہ عنہ نے اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت فرمائی سنتے ہی سعد کا رنگ ہی بدل گیا اور پھر پوچھا کہ اس دین میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے مصب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اول کپڑے پاک کرو اور غسل کرو اور پھر کلیمہ شہادت پڑھو اور دو رکعات نماز ادا کرو سعد اسی وقت اٹھے اور غسل کیا اور کلیمائے شہادت پڑھا اور ایک دو ادا کیا اور یہاں سے اٹھ کر سیدھے اپنی قوم کی مجلس میں پہنچے قوم کے لوگوں نے سادھ کو آتے دیکھ کر دور ہی سے پہچان لیا کہ یہ رنگ دوسرا ہے مجلس میں پہنچتے ہی سعد نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم مجھ کو کیسا سمجھے ہو سب نے متفق ہو کر یہ کہا کہ تم ہمارے سردار اور بیتوار رائے اور مشورے کے سب سے افضل اور بہتر ہو سعد نے کہا کہ خدا کی قسم میں تم کو اس وقت تک کلام نہ کروں گا جب تک تم سب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لے آؤ شام نہ گزری کہ قبیلہ بنی عبدالاشحل میں کوئی مرد اور عورت ایسا نہ رہا کہ جو مسلمان نہ ہو گیا ہو قبیلہ بنی بنی عبدالاشحل میں سے صرف ایک شخص عامر ابن ثابت جس کا لقب اسیرم تھا وہ اسلام لانے سے رہ گیا جنگ احد کے دن اسلام لائے اور اسلام لاتے ہی جہاد کے لیے مارکہ قطال میں پہنچ گئے اور شہید ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی ابو حریرا رضی اللہ عنہ بطور معمہ فرمایا کرتے تھے بتلاؤ وہ کون شخص ہے کہ جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور جنت میں پہنچ گیا جب لوگ جواب نہ دیتے تو آپ خود فرماتے کہ وہ قبیلہ بنی عبدالاشل میں و ہے اسلام رفاعہ رضی اللہ رفاعہ بن رافع زرقی فرماتے ہیں کہ چھ انصار کے آنے سے پہلے میں اور میرا خال زاد بھائی ماز ابن افرا مکہ آئے اور آپ سے ملے آپ نے اسلام پیش کیا اور یہ فرمایا اے رفاعہ بتلاؤ آسمان اور زمین اور پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا ہم نے کہا اللہ نے آپ نے فرمایا خالق عبادت کا مستحق ہے یا مخلوق ہم نے کہا خالق آپ نے فرمایا کہ پس تم مستحق ہو اس کے کہ یہ بت تمہاری عبادت کریں اور تم خدا کی عبادت کرو اس لیے کہ بت تمہارے بنائے ہوئے ہیں اور تم اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہو اور میں تم کو ایک خدا کی دعوت دیتا ہوں تم خدا کو ایک مانو اور صرف اسی کی عبادت اور بندگی کرو اور مجھ کو خدا کا رسول اور نبی مانو سل رحمی کرو ظلم اور تعدی کو چھوڑ دو میں نے کہا بے شک آپ نے بلند امور اور پاکیزہ اخلاق کی طرف بلایا ہے میں آپ کے پاس اٹھ کر حرم میں پہنچا اور پکار کر یہ کہا اشد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں مدینہ منورہ میں جمعہ کا قیام اسی سال اسد بن زورہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں جمعہ قائم کیا آپ نے جب یہ دیکھا کہ یہود اور نصارہ میں اجتماع کے لیے ہفتے میں ایک خاص دن مقرر ہے یہود شمبہ کے روز اور نصارہ یکشمبا کے دن ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اس لیے یہ خیال پیدا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہفتے میں ایک دن ایسا مقرر کریں کہ جس میں سب جمع ہوں اور اللہ کا ذکر اور شکر کریں اور نماز پڑھیں اور اس کی عبادت اور بندگی کریں اسد بن زورہ نے جمعے کے دن تجویز کیا اور اس روز سب کو نماز پڑھائی غرض یہ کہ حضرات صحابہ نے محض اپنے اشتہاد سے ایک تو جمعہ قائم کیا اور دوسرے جمعے کے دن کو جاہلیت میں یوم عروبہ کہتے تھے بجائے یوم عروبہ کے اس دن کا نام جمعہ تجویز کیا وحی الہی نے دونوں اشتہادوں کی تصویب کی جس کے بارے میں آیت نازل ہوئی اے ایمان والو جب جمعے کے دن تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کے لیے دوڑ پڑو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو جس سے جمعہ کی فرضیت بھی معلوم ہوئی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حق وعلا کو یوم الجمعہ کا لفظ پسند ہے وہی الہی نے یوم عروبہ کے استعمال سے کہ جو زمانہ جاہلیت میں شائع تھا گریز کیا اور انصار نے جو لفظ تجویز کیا تھا بےآین ہی اس کا استعمال فرمایا اس نہج اور عنوان سے انصار کے اشتہاد کی تصویب و تحسین فرمائی اور اس کے کچھ ہی روز بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک والا نامہ جمعہ قائم کرنے کے بارے میں مصع بن عمیر رضی اللہ عنہ کے نام پہنچا کہ نصف النہار کے بعد سب مل کر بارگاہ خداوندی میں ایک دوگانہ سے تقرب حاصل کیا کرو عبد الرحمن بن کاپ بن مالک فرماتے ہیں کہ میرے والد کاپ بن مالک رضی اللہ عنہ جب جمعہ کی اذان سنتے تو اسد بن زورالہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعائے مغفرت فرماتے میں نے ایک بار دریافت کیا تو یہ فرمایا کہ مدینہ میں سب سے پہلے اسد بن زورہ ہی نے ہم کو جمعہ پڑھایا ہے علامہ سہیلی فرماتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلے اسد بن زورارہ نے جمعہ قائم کیا اور جاہلیت میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کعب بن لوئی نے جمعہ قائم کیا جیسا کہ سلسلہ نصب کے بیان میں گزر چکا ہے